بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ سیدہ بصور یہ ہے نا صاحب کا سورت میں یہ مضمون تھا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی برکات زندہ نہیں آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شفیع غالب بھی نہیں شفیع ہوں گے بالعزم دوسرا ذالک عالم الغب شہادہ کو ان اللہ انہ دہو علم وصاحات. وہاں بھی حاصر فی ذات اللہ ادھر بھی ہوئی ہے مرکزی مضمون ہے نفی شفات کا ہریا اس دعوی پر دو لکھ لیا ایک دری نکلی شکایات تخیفات اور انجام پریسم علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سجدہ بھی مکیہ حری الفلامی تنزیل الکتاب تمہید ما ترغیب ترغیب لالقرآن لیکن ایک ترکیب سمجھ لیجیے اور کرو جی تنزیل الکتاب ہے مبتدا لار بفی درمیان میں جملہ موترزا اور مر رب العالمین یہ خبر ہے مفتدا کی تنزیل الکتاب مبتدا لار بفی جملہ محتدا فر رب لالمین کا بنے گا جی ابا اب پہلے معنی کرتے ہیں پھر مزامین بتائیں گے نازل کرنا کتاب کا اس کے بعد کس کا معنی کرو گے ہاں نازل کرنا کتاب کا ثابت ہے رب العالمین کی طرف سے اب تو معنی ٹھیک ہو گیا نا آ, نہیں کسی قسم کا شاخ کتاب میں بس بہار المبت مر رب لال خبر ہے تمہید ما ترغیب آپ نے اس کا مضمون بھی لکھ لیا لا بفی نہیں چلی خوشا صداقت قرآن ام یقول افطرا شکوا ہے کیا کہتے ہیں کافر کہ گھاڑ لیا حضور نے قرآن کو بال جواب شکوا بال وہ سچی کتاب ہے تیرے رب کی طرف سے لے تن ذرا حکمت تنظیل کیوں نازل کی اللہ نے کتاب تاکہ ڈرائے تو ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے قریب زمانے میں یہ لکھ رہنا قریب زمانے میں کیونکہ حضور سے پہلے قریب زمانے میں کوئی نہیں آیا مکے کے اندر اسماعیل علیہ السلام تھے تو بہت پہلے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ان کے بعد کوئی نبی آیا نہیں آئے تھے لگے بہت دور نہیں آیا ان کے پاس کوئی درانگار تو اس سے پہلے اللہ یا تدون حکمت انضاب حکمت تنزیل تھی انذار ڈرانا اور حکمت انظار یہ ہے تاکہ وہ راہ پائیں اللہ اللہ دلیل اکڑی نمبر بیان خلق اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کی آسمانوں کو زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں کے اندر پھر مستویرہ عرش ہوئے مالک مندونی سمرائے دلیل نہیں واسطتے تمہارے سوائے اس کے کوئی کارساد اور نہ کوئی شفیع غالب یہ سمرائے دلیل بھی ہے دعو صورت بھی ہے کہ اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں کیا پس نہیں سمجھتے تم یو دبر بیان تدبیر دنیاوی بیان تدبیر دنیاوی بھئی تمام کائنات کا مدبر کون ہے اللہ ہے اسی عالم دنیا کے اندر اللہ مدبر ہے اللہ تدبیریں کرتا ہے سمجھے جی کیا یہ تمام معاملات ہیں نا ہمارے لوگوں کے نیک بد سب یہ اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے اور ایسے دن کے اندر پہنچیں گے کہ وہ ایک دن ہزار سال کا ہے وہ کون سا دن ہے قیامت کا دن اب مانو سمجھو یہ آیت مشکل ہے بیان تدبیر دنیا میں لکھی ہے تدبیر کرتا ہے اللہ تعالی تمام معاملات کی آسمان سے لے کے زمین تک اس سے مراد ساری کائنات ہے لکھ لو ساری کائنات کا متبر وہی ہے آسمان سلے کے زمین تک اس سے مراد کہے جی ساری کائنات یہ تو جی تدبیر دنیا بھی تھی آگے سما یارو جو لہے تدبیر اخروی کا بیان دنیا کے اندر بھی تمام معاملات کی تدبیر وہی کرتے ہیں سما یارو جو علاح ہے تدبیر وخروی کا بیان پھر پہنچ جائیں گے تمام معاملات طرف اللہ کے یارو جو کے اندر ہوا ضمیر عمر کی طرح لوٹے گا پھر پہنچ جائے گا ہر امر کہو یا تمام معاملات کہو پھر پہنچ جائے گا ہر امر طرف اللہ تعالیٰ کے ایسے دن میں یہ دن کے نیچے لکھو قیامت کا دن کہ ہے اندازہ اس کا ہزار سال مما تو جو تم شمار کرتے ہو اب مانا سمجھ آیا ہے اس آیت کے اندر مفسرین کے سر مختلف اقوال ہیں میں نے آسان طریقے میں تم کو سمجھا دیا کہ دنیا کے اندر تمام معاملات کا مدبر کون ہے اللہ پھر یہ سارے معاملات اللہ کے ہاں پہنچیں گے کیا مطبیہ نہیں وہ ایک دن ہوگا کس کا ہزار سال کا زالکا ظالکا کے نیچے لکھو الخالق المدبر او اللہ اللہ خلق السماوات سے بیان خل کا تھا اور یدبر العمر سے بیان تدبیر کا تھا زالکا یہی خالق و مدبر کیا ہے جی عالم الغیب و ہے اب سمجھے ہی بات جو خالق بھی ہے مدبر بھی ہے کیا ہے عالم الغیب و یہ ثمرا دلیل ہے جاننے والا پوشیدہ کا حاضر کا غالب ہے مہربان ہے یہ اوصاف خداوندی ہیں ہے اللہ جی آفسنا کلّہ شعین خالہ کا ایک خالہ کہو صفت بنے گی شاع کی پھر مانا یوں ہم نے کرتے ہیں کہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اپنے صحیح اندازے پہ یہ خالہ کہو صفت ہے شائے کی لفظی معنی اس کا یہ ہے اللہ جی جس نے خوب بنایا ہر اس چیز کو کہ بنایا اس کو یہ ہے جی انسان کو اسی سانچے کے اندر ڈھالا جو تمہارا ہے جانوروں کو اسی انداز کے اندر پیدا کرا حشرات الر سانپ وغیرہ نیچے رگڑے جا رہے ہیں ان کو اسی ہاں اچھے طریقے اب سانپ کو ایسے کھڑا پیدا کرتا ٹھیک تھا ہاں تمہارا سر پہ آ کے ڈستا وادہ خیر مولانا سعدی رحمتہ اللہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے اپنے صحیح اندازے میں فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں گربائے مسکی اگر برداشت توخ میں کنجش کا جہاں برداشت بلی کو اگر پر لگ جاتے تو کسی چڑیا کو نہ چھوڑتی ہیت کا نزد خود نہ گزارشتے ایند و شاخ گاؤں خر گداشتے گھر خرداشتے گدھے کو اگر سینگ لگ جاتے تو تمہارے ساتھ گدھے کی کشتی ہوتی تو آگے سے سینگ مارتا پیچھے سے ٹوٹی مارتا پاؤں مارتا اب صرف پیچھے سے مار سکتا ہے ٹوٹی جاتا ہے آگے سے سینگ نہیں مارتا تو ہر چیز کو اللہ نے صحیح انداز بنایا. اچھا یار تو جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی وہ اپادا خل انسان ابتدا کی پیدائش انسان کی مٹی سے بڑے آدم علیہ السلام کو پھر کیا بنایا پھر پیدا کیا اس کی نسل کو خلاصہ سے سلالت ان کا مانے لکھو خلاصہ غذاؤں کا خلاصہ وہ غذاؤں کا خلاصہ کیا ہے یعنی پانی ہے حقیق یہ من بیان کیا ہے خلاصہ سے یعنی پانی حقیق بابا غذائیں جو کھاتے ہو نا تو خون بنتا ہے خون سے نطفہ بنتا ہے تو تمہارا نتفا جو ہوا تو غذاؤں کا خلاصہ ہے یا نہیں سما سواہو ہو پھر اس کے آزاد رست کیے اور پونکا اس کے اندر اپنی طرف سے روح اور پھر کیے واسطے تمہارے کان آنکھیں دل تو یہ نیمتے ہیں تمہیں شکر کرنا چاہیے تھا لیکن بہت کم شکر کرتے ہو وہ کالو ایزا زلنا نے قیامت کا شکوا منکرین قیامت کا شکوا اور کہتے ہیں منکر جب نیس و نابود ہو جائیں گے ہم زمین میں کیا ہم پیدائش جدید کے اندر ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے فرمایا یہ خبیص آدمی ہیں یہ استفام تحقیق کے لیے نہیں استفام کس کے لیے ہے انکار کے لیے ہے بل کے ساتھ ملاقات رب اپنے کے کیا افر کرنے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں کل یت جواب شکوا آپ فرما دیجئے جان قبض کرتا ہے تمہاری فرشتہ موت کا جو مقرر کیا گیا ساتھ تمہارے پھر اپنے رب کی طرح لوٹائے جاؤ گے جس ذات نے جان دی پھر قبض کرتا ہے وہی وہ ذات دوبارہ جان دے گا بلاو ترا تخویف و فروی اور اگر دیکھے تو قیامت کے دن جب کے مجرم اوندا کرنے والے ہوں گے اپنے سر ان کے سر نیچے ہوں گے نزدیک رب اپنے گئے یقولون بنا سے پہلے کیا مقدر ہے کہیں گے اے ہمارے پرورتگا اب تو ہم نے دیکھ لیا سن لیا پہلے قیامت کے گا تھے جی من اب فرمائیں گے قیامت کے دن عارج کریں گے کہ ہم نے دیکھ لیا سارا کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا کہیں کہ اے ہمارے پروردگار اب تو ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا اب ہم قائل ہیں قیامت مت کے کیا بن گئے عقیدہ ہمارا درست ہے مہربانی کر کے لوٹاؤ دنیا کی طرف تاکہ ہم کیا کریں امال صالحہ کریں پر لوٹاؤ ہم کو دنیا کی طرف کریں ہم نئے کمال اندا بوں کے اب ہم بالکل یقین کرنے والے ہیں قیامت کے بارے میں ولا شی جواب مجرمین مجرم کیا کہیں گے جی کہ دنیا کی طرف لوٹاؤ اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا کی طرف تو تب لوٹائیں کہ ہمیں منظور ہو ان کو ہدایت دینا کیا یہی اسی لیے لوٹا ہے نا کہ ہمیں ہدایت دینا منظور ہو نیک مال کریں لیکن ہمیں ہدایت دینا ان کو منظور نہیں تو کہ ہم نے بیشت بھی بنائی ہوئی ہے جہنم بھی بنی ہوئی ہے جہنم کا ایندھن بن چکے ہماری تقدیر میں لہذا نہ ان کے لیے ہدایت مقدر ہے نا واپس ہو سکیں گے جواب مجرمی اور اگر چاہتے ہم الوداع دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت ہارڈ لفظ کو ساری دنیا کو ہدایت پہ لے آتے ہیں پھر تو لوٹا سکتے ہیں ولیکن حق کا قول فیصلہ خداوندی لیکن ثابت ہو چکی ہے تقدیری بات میری طرف سے کہ ضرور پر کروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسان سب سے فضو کو چنانچہ ان کو کہا جائے گا تزلیل مجرمین ان کو کہا جائے گا چکھو عذاب کو بس صحبا اس کے بھلایا تھا تم نے ملاقات دن اپنی اس کو انارسی نا تم نے ہمیں بھلایا تھا ہم نے تم کو بلا دیا بے شک بلا دیا ہم نے تم کو محروم کر دیا اور چکھو عذاب دہمی بس سبب اس کے تھے تو عمل کرتے ان نما جو میں مومنین کاملین کے اوصاف۔ وہ تو تھی مجرمین کا انجام بد تھا اب مجرمین کے انجام بد کے بعد مومنین کاملین کے اوصاف اور ان کا انجام سوائے اس کے نہیں ایمان لاتے ہیں ہماری ایتوں کے ساتھ وہ لوگ کہ جب نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ ان آیات کے گر پڑتے ہیں سجدہ کرنے والے وسط نمبر ایک اور تصویر جان کرتے ہیں سات تاریف رب اپنے کے واپس نمبر دو اور وہ نہیں تکبر کرتے واسط نمبر کتنی جی تین جافا جروب اہم یہ واپس نمبر کتنی دور رہتی ہیں ان کی کروٹیں بستروں سے بھائی بستروں سے جو دور رہتی ہیں کیا کرتے ہیں تحجت پڑتے ہیں نا آ. رات کو کم سوتے ہیں دور رہتی ہیں ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے یاد اونا عبادت کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی خوف ہوں و تم آ بوجہ خوف سے اور باوجہ تمے سے ان کو خوف بھی ہوتا ہے ہمارے عذاب کا اور تمہ بھی ہوتا ہے ہمارے ثواب کا بم مار ہوم اور اس چیز سے کہ رزق دیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں یہ کتنی چیزیں آ گئیں جی تت جاف جنوب ہم سفت نمبر کیا تھی بار سفر نمبر پانچ تو ادھر تھا نا کہ مومن آدمی جو ہیں تحجد پڑھتے ہیں مزاج سے بستروں سے ان کی کروٹیں دور رہتی ہیں اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن روا کا شعر ہے حضور کی تعریف میں کہ آقا مدنی بھی رات کو کم سوتے ہیں اور تحجد پڑھتے رہتے ہیں آ, حضرت عبداللہ بن روا فرماتے ہیں وفینا رسول اللہ بہو شکا معروف فجر سات ہمارے اندر اللہ کا رسول ہے وہ تلاوت کرتے ہیں صبح کی نماز کے اندر بھی بڑا مزہ آتا ہے ارا نل ہودا بادل اما پکلو بے منہ کے نا تن کا لا کیوں ہم تو اندھیرے میں تھے گمراہی میں تھے محبوب خدا نے ہمیں کہہ دکھایا سیدھا راہ دکھایا اور ہم نے یقین کیا جو کوئی حضرت نے فرمایا صحیح ہے یہ بھی تو یو جافی جم بہو انفراش رات گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو بسترے سے کیا ہوتا ہے دور ہوتا ہے بھی تو بل مشرق مشرق کافی ڈیر لگے پڑے رہتے ہیں بستروں کے اوپر بوجھال پڑے رہتے ہیں آقا مدری بسترے سے دور اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہے فلاں منافسن انجام مومنین مومنین کاملین کے اوصاف خمسہ خمسا آ گئے اب ان کا کہہ دی جی انجام مومنی بس نہیں جانتا کوئی نفس ان نیمتوں کو جو پوشیدہ کی گئی ہیں واسطے ان کے ٹھنڈاک آنکھوں سے بارش کے اندر نیمتیں دیکھیں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور نیمتیں ہوں گی ہور عین ہوں گے یہ بدلہ ہوگا اے بات اس کے عمل کر رہے ہیں آفمن کا نہ تفاوت بین المنی وال مجرمی تفاوت بین المومنین وال مجرمی کیا پاس وہ کے ہے مومن مثل اس کے ہوگا جو فاسک ہے لاستون یہ برابر نہیں ہو سکتے نہ ہالن نہ مالن یہ نیچے چلے لو لا لاست ہالن و مالن نہ حال کے اندر نہ مال انجام کے اندر کیوں املدین عامر انجام مومنین جو مومن ہیں اور عمل کی اچھے ان کے لیے تو باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے نو ظلم بما کانو یا یہ مہمانی ہے بس سبب اب اس کے کہ وہ عمل کرتے تھے وہ ملدین فاسقو انجام فاسکی جو بے فرمان ہے ٹھکانا ان کا نار جب ارادہ کریں گے یہ کہ نکلے نار سے لوٹائے جائیں گے اس کے اندر اور کہا جائے گا ان کو چکھو عذاب آ کا جس کی تم دنیا کے نرکا کرتے تھے تقزیب جٹلاتے تھے والا نزیف النوم تخویف اخروی کے بعد تخویف دنیاوی اور البتہ ضرور چکھائیں گے ہم ان کو من عذاب الدلا عذاب دنیاوی ادنا کہ دنیا بھی قریب چکھائیں کہ ہم ان کو عذاب قریب سے پہل ہے عذاب بڑے سے عذاب قریب یہ جی دنیا کا عذاب ہے بھائی دنیا میں بادر میں قتل ہوئے یا نہیں بھی آیا ان پہ بیماری بھی آتی ہیں لا اللہ حکمت جکمت گرف تاکہ وہ لوٹ آئیں برے اعمال چھوڑ دیں بمن ازلم و زجر کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ پھر اراض کیا اس سے یقیناً ہم ایسے مجرمین سے بدلہ لینے والے ہیں ضرور ملے گا بدلہ والا ہے نا دلیل نقلی و تسلی رسول دلیل نقلی و تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب یہ ادھر ہے نا وہ من ازلم و ممن ذکے رب آیات ربی سمارا یہ کافر لوگ اللہ کی کتاب سے آیات رب سے اراض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایتیں جو ہیں نا کوئی انوکھی نہیں بلکہ ہم ہر نبی کے اوپر اپنے آیات اتارتے رہے رسول پہ اتارتے رہے جیسے موسا علیہ السلام کی کتاب اتاری اور وہ کتاب اس کتاب کی خوشخبری بھی دیتی ہے بشارت بھی دیتی ہے اور البتہ دی ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب پس نہ ہو تو بیچ شک کے ملنے نے اس کتاب کے کہ کتاب موسا علیہ السلام کو ضرور ملی تو مل نکا ہی کا ایک من کیا کر رہا ہوں جی ملنے اس کتاب دے کہ یہ کتاب موسا علیہ السلام کو ملی دوسرا مانا پس نہ ہو تو بھی شک کے ملاقات اس موسا سے کر ہی امیر کا مرجع کب بنے گا کہ تیری ملاقات ہم نے موسا علیہ السلام کے ساتھ کرائی یہ کب کری تھی میرا رات کری تھی یہ بھی مفسری لکھتے ہیں او مین لکھا ایک لیلت المیراج کالہ ابن عباس تو حضور ملے موسا علیہ السلام کو لیلت المیراج کے اندر بات یہ سمجھ کہ ملاقات ثابت ہوگی تو ساتھ ساتھ حیات المبیا بھی ثابت ہو گئی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رائے تو موسا سلیفی قبر ہی یہ بھی میراج کی رات ہے رائے تو موسلیفی قبر ہی نماز کون پڑھتا ہے زندہ پڑتا ہے پڑھتا ہے یہ لکھا ہوا ہے اپنا تفصیل مظہری روح المانی قرطبی ابن کثیر عدیث ان کتابوں میں ہے را تمسلی کب رہی بال لا ہو اور کیا ہم نے اس کتاب کو ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے کس کتاب کو تو جیسے وہ ہدایت تھی قرآن بھی ہدایت ہے وہ جال نا مین تسلی مومنی اور کہ ہم نے بنی اسرے سے پیشوا دین کے وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ لمبا صابرو جب وہ مستقل مزاج رہے اور تھے ہماری ایتوں کے ساتھ یقین کرتے ان ربا کہو یفسل و بین یہ تسلی بیت بار آخرت اور تسلی مومنین کی بیت بار دنیا یہ تسلی بیت بار آخرت آئے کہ آج اگر یہ نہیں مانتے تو عملی فیصلہ ہم کرنے والے ہیں ان کا بے شک رب تیرا وہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے جس چیز کے اندر یہ اختلاف کر رہے ہیں اہل حق کے ساتھ اولم یاد لم تخریف دنیاوی لم یاد بمائے لم یا پہلے کئی دفعہ پڑ چکے ہو نہیں واضح ہوا واسطے ان کے یہ بات کیا نہیں واضح ہوئی واسطے ان کے یہ بات کہ بہت سی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے ان سے پہلے کہ چلتے ہیں ان کے ٹھکانوں کے اندر بے شک اسم بتا نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں پہلی قوموں کے قصوں کو ان کے ذہن میں جانتے ہیں سنتے ہیں آولم جاؤ دلی لکڑی نمبر دو یہ توحید کے لیے بھی ہے اس بات کے قیامت کے لیے بھی دونوں کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو طرف زمین خشک کے پس نکالتے ہیں بس سبب اس پانی کے کھیتیاں کھاتے ہیں ان کھیتوں کو جانور بھی اور خود انسان بھی انفوشن افلا یوب سیرون کیا پس نہیں دیکھتے اس نمونے کو اس دلیل کو وہ یقولون متاز الفاظ شکوا ہے اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر ہو تم سچے فیصلے سے مراد کیا ہے جی بھائی قیامت کا فیصلہ ابھی گزرا ہے نا ان ربا کا ہوا یفسل ہو بہن ہوم کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فیصلہ کریں گے جب یہ فرمایا اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں کافر لوگ کہ تم جو کہتے ہو فیصلہ ہوگا تو کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ کرو تم سچے پل جواب عشتوا آپ فرما دیجئے دن فیصلے کا وہ ہوگا کہ نہ نفع دے گا کافروں کو ایمان لانا ان کا بھئی قیامت کے دن ایمان لائیں فائدہ ہوگا کو دار و تکلیف تو نہیں دار و تکلیف دنیا ہے نا ادھر ایمان پیدا دیتا ہے نہ نفع دے گا کافروں کا ایمان لانا ان کا اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے جو کافر جو پوچھتے ہیں نا کہ فیصلہ کا دن کب آئے گا آپ ان کو کیا جواب دو گا؟ کہ فیصلہ کا دن اس وقت ہوگا جب تمہارا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا اور نہ تم کو مہلت ملے گی بلکہ تم کو جوتے لگیں گے کیا خل، سزا لگے گی تو مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھیں کہ قیامت کب ہے فیصلہ کب ہے تو تم کہو قیامت اس دن ہے جب تمہیں جوتے پڑیں گے کیا پڑیں گے ہاں سیدھی سادی جواب ازانی جواب ہے فار انہم انم تسلی خاتون لمبیا اے میرے محبوب پس اراض کرو ان سے سمجھا تو چکے ہو آپ زدی لوگ ہیں نہیں مانتے تیراج پر ون تذر اور آپ انتظار کریں دن فیصلے کی ون تذر یو ملفت آپ فیصلے کے دن کی انتظار کریں بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں تیری موت کی کہ مر جائے گا اور جان چھوٹ جائے گی yeah. آپ فیصلے کے دن کی انتظار کریں وہ انتظار کر رہے ہیں تیری موت کی